بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وصدوا عن اضل جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے رستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے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 فَإِذَا أَخْفَنْتُمُهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ أَثُمَّ إِذَا أَخْفَنْتُمُهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فإِنَّمَا مَنَّنَا نَضُوَإِنَّ مَا تَضَاعَّ الحَرْبُ أَوْزَارًا ذَلِكَ وَلَهُ يَشَاءُ اللَّهُ لَنَـتَصَرَّ مِنْهُمْ وَذَاكَ الَّذِي يَبْلُو وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ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 اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا ذلك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 الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون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 قَرِيَّتُهُ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرِيَّتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُك نَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لهم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 بھلا جو شخص اپنے پروردیگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے آمالے بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ للشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى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 اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیز گاری عنایت کرتا ہے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 محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولاده اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی لیکن جب کوئی صاف مانو کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگے جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی تاری ہو رہی ہو سو ان کے لیے خرابی ہے طاعت و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طولے عمر کا وعدہ دیا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 فتهم تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے ذلك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 اور تمہارے حالات جانچ لی نتل میں لو مل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 اللہ, و مومنو اللہ کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو ان فلن يغفر لهم جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا فلا تہنوا وتدعو تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو سلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم تو غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا انما الحیات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 انتم ها اولائك تدعون لتم في في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء